حصوں میں سہولت کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں تمہیدی گفتگو دوسرے حصے میں حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت تیسرے حصے میں حضرت حود علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت چوتھے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت پانچویں حصے میں حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت چھٹے حصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت اور ساتویں حصے کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ فرعون کا تذکرہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور آٹھواں حصہ اختتامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورہ میں جو آغاز کیا اس میں نزول قرآن کا مقصد جو ہے وہ تمبی ہی بتایا گیا ہے توحید رسالت آخرت ان مضامین پر بات ہوئی قرآن مجید کا اتباع کرنے کا حکم اور اس کے علاوہ جو اولیاء اولیاء میں مطلب اولیاء اللہ کی بات نہیں ہو رہے شیطان کے اولیاء ہیں تاغوت کے اولیاء ہیں دیگر جو اولیاء ہیں ان کی پیروی کو ترک کرنے کا کو. حکم کوئی بھی ایسا ولی جو اللہ کے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ نہ ہو وابستہ تو وہ ولی اللہ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے وہ تاغوت کا ولی ہے ایسے ولی کی پیروی کا حکم نہیں ہے اسے پیچھے ہٹ جانے کا حکم ہے اور آپ یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اتنی ساری اقوام کی تباہی کا تذکرہ کرنے کا مقصد کہ ہم مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے جب ہٹیں تو پچھلی قوموں کی طرح ہم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے ہاں اب عذاب کی شکلیں وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس قسم کے عذاب اب نہیں ہوں گے اب عذاب کی شکل جو ہے وہ بدل گئی پھر روز قیامت جتنے بھی رسول ہیں ان سے اور ان کی قوموں سے بعض پرس ہوگی ان سے سوالات ہوں گے پھر روز قیامت جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خلاح پائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہے گا اور جہنم میں انسانوں کی نسلیں اور جنات کی نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد داخل ہوں گی اور ہر نسل جو ہے اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے جو رہنما لیڈر ہیں ان پر لانت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل کیے گئے ہیں اور اللہ سے التجا کرے گا کہ ہمیں جتنا عذاب دیا ہے ہمارے ان رہنماؤں کو ہمارے ان لیڈروں کو ہم سے دگنا عذاب جو ہے اس میں مبتلا فرما خصوصاً قریش کو اور عموماً تمام انسانوں کو آبا پرستی روایت پرستی کو چھوڑنے کا کی ہدایت ہوئی ہے کہ جی ہمارے تو بڑے یہ کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے روایتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن میں جو توحید کی دعوت ہے اس پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ تقسیب کرتے ہیں اللہ کے کلام کی اور روزو کرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احکامات کی ان سے اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان سے بچنا کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا آگ کی چادریں ہوں گی اور اہل ایمان جو ہے وہ باغات میں ہوں گے جنت میں اہل ایمان کے دلوں میں جو بھی اگر کوئی قدورتیں تھیں کوئی اگر نفرتیں تھیں اگر کوئی مخالفتیں تھیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی اور اہل جنت اور اہل جہنم میں باقاعدہ مکالمہ ہوگا اور وہ وقت ہوگا جب اہل جہنم بھی اقرار کریں گے اعتراف کریں گے کہ یقینا اللہ کا وعدہ جو ہے وہ وہی سچا ہے اصحاب العراف کی بات ہوئی ایک بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اور یہ ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پہ اہل جنت بھی ان کو نظر آتے ہیں اور اہل جہنم بھی ان کو نظر آتے ہیں جنت والوں کو دیکھیں گے تو وہ انہیں سلام کریں گے کہیں گے کہ ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کر اہل جہنم جو ہیں وہ اہل بہشت سے جنت کے لوگوں سے پانی مانگیں گے رزق مانگیں گے لیکن ان پر یہ حرام ہوگا شفاعت کے جو غلط نظریات ہیں ہمارے ان کی نفی کی گئی شفاعت کا جو صحیح نظریہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید میں جس کا اشارہ ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی شفاعت کا تصور ہے وہ سب باطل تصور ہے اہل دوزخ جو ہے وہ تو باقاعدہ درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے جو ہماری کوتاہی ہیں ان کو ہم ختم کر سکیں اور ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں تاکہ ہمیں دوبارہ موقع ملے لیکن ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا پھر ایمان اور تقوا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے زمین پر جو آسمان سے برکتیں ہیں ان کا نزول ہوتا ہے لیکن جو لوگ تقسیم کرتے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں جو لوگ جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں اللہ اور وہ بدعملی کرتے ہیں یہ ایک لانت ہے جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے اس سورہ کے اندر قوم نو کی ہلاکت کا تذکرہ ان کو غرق کر کے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ تباہ و برباد کیا گیا صرف اہل ایمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی کشتی میں سوار جو تھے وہی وہ صحیح رہے حضرت حو علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ان کو ہوا کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا اہل ایمان کو بچا لیا گیا صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو بھی ہلاک کیا گیا اور زلزلے کی صورت میں ان پر عذاب آیا لوت علیہ السلام کی جو قوم ہے پتھروں کی بارش کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ان پر زلزلے کے ذریعے آذاب نازل ہوا اور فرعون کی ہلاکت جو ہوئی آل فرعون کی وہ بھی غرق ہوا تو یہ ساری اقوام جو ہیں ان کا جرم بنیادی جو جرم ہے باقی تو اور چیزیں علیحدہ ہیں مگر بنیادی جو جرم ہے وہ تنظیم ہے اللہ کی احکامات کی نفی اپنے نبی جو بھی اس وقت نبی موجود تھے علیہ السلام ان کے احکامات کی نفی ان کی تعلیمات کا مزاق اڑانا تقسیب سے ہر چیز شروع ہوتی ہے جس بندے کو اللہ پہ یقین ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کی وہ کر سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات بیان کر دی ہے جو صحیح روایت سے حسن روایت سے اگر وہ میں کا الزام آئے گا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو کشمکش ہے اس کی داستان یہاں پہ ہے لیکن اس میں ایک چیز جی ذہن میں رکھیں یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے آدم علیہ سلام اور شیطان کا جو معاملہ ہے وہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے فرق یہ ہے کہ آج آدم کی اولاد ہے یہ جو ابلیس تھا یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی جب سجدے سے انکار کیا یہ وہ ملمون ہے کہ جس نے عجیب و غریب تعویلات کے ساتھ اپنے جرم کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی اور تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ جس کو سجدہ کرنے کا تو حکم دے رہا ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے میں اس سے برتر ہوں لیکن یہ اب بنی آدم کو جب گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بنیادی طور پہ وسوسوں کی مدد سے گمراہ کرتا ہے اور اس کے پسندیدہ کاموں کے اندر بنی یادم کو بے لباس کرنا ہے بے شرم کرنا ہے اور بے حیا کرنا ہے اسی پہ وہ اکساتا ہے اور خیر خاہی کا یقین دلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی آدم کو قصہ سنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خبردار کیا جائے کہ ہم شیطان کے دام میں نہ گرفتار ہو جائیں اس کے مکر اس کا فریب اس کے وسوسے، اس کی جو چال بازیاں ہم کو سمجھیں کیونکہ یہ وہ ہے جو ہمیں فحاشی پر روس آتا ہے یہ وہ ہے جو ہمیں اوریانی پر روس آتا ہے یہ ابلیس اور اس کی نسل اور انسانوں میں موجود ابلیس کے چیلے یہ آج اسی مقصد پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان کو بنی آدم کو گمراہ کیا جا سکے لیکن جو ابلیس اور اس کی نسل ہے اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے ذہن میں رکھیں کیونکہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے اس پہ کسی وقت پھر گفتگو کریں گے لوگ بحث کرتے ہیں گے شاید وہ فرشتوں میں سے تھا یہ بات غلط ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابلیس ہے اس کا تعلق قوم جنات سے ہے اور ابلیس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو تو دیکھ سکتا ہے مگر انسان جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جو قیادت ہے ہماری جو ہمارے رہنما ہیں جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں یا حکومت نہیں کرتے لیکن ہم ان کی زیر سایہ جو ہے وہ رہتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ تبارک نے ان کا اگر تکبر موجود ہے تو اس کو مسترد کیا اس کو جھٹلا دینے والی مجرم قیادت جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے قوم سمود ہے وہ قیادت جو تھی وہ بھی متکبر تھی اور اس تکبر میں رہ کے وہ عوام کو دبا کر رکھتی تھی یہ جو کمزور لوگ جو بے تحاشا دباؤ بے تحاشا ظلم و ستم کا شکار تھے اس کے باوجود یہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اسی طرح قوم شعیب جو تھی اس کی جو قیادت تھی وہ بھی تکبر میں مبتلا تھی اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے وہ جو ساتھی جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کو دھمکی دی کہ تم کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا جلا وطنی کو قبول کریں یا ہمارے مذہب کو اختیار کریں حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بنیادی جو حقوق ہیں جس کو ہمارے آج کل بہت زیادہ جی فریڈم ہے رائٹ آف فریڈم ہے اس کی بات کی جاتی ہے اس کی دہائی دی کہ تم لوگ ہماری ناگواری کے باوجود اپنے عام باطل اپنے جو مشرکانہ قائدم وہ ہم پر مسلط کیسے کر سکتے ہو یہاں پہ ایک بات اور واضح ہو گئی کہ جتنے بھی امبیا کرام علیہ السلام ہمارے پاس یہاں پہ اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کا جو درس ہے ان سب کا جو عمل ہے وہ توحید کی بنیاد پر ہے پھر کچھ دلائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کی حقانیت اس کے کچھ دلائل تاریخی اور نقلی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے وہ الحت بات ہے کہ تورات میں اتنی تبدیلی کر دی گئی ہے کچھ تبدیلی دانستہ کی گئی ہے کچھ تبدیلی نادانستہ ہوئی ہے کہ اب وہ پیشن گوئیاں موجود نہیں ہیں یا ان کا مفہوم اور الفاظ بدل گئے ہیں لیکن قرآن مجید سے ہمیں اشارہ بڑا واضح ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی حزم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے آپ کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہے آپ کی حکانیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں آپ برائیوں سے روکتے ہیں پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں سماج میں معاشرے میں جو عدل ہے اور انصاف ہے اس کا جھنڈا آپ نے بلند کر رکھا ہے غلط عقائد جو ہیں اور غلط جو وہم ہم نے اپنے پال رکھے ہیں ان سے ہمارے جسموں پہ ہمارے ذہنوں پہ ہماری روح پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے اس بوجھ کو لوگوں کی پیٹھوں سے اتار دینا چاہتے ہیں توحید کی جو صاف راہ ہے سیدھی راہ ہے جس میں کوئی کسی قسم کا گھمیر نہیں ہے اس پہ لوگوں کو گامزند ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اسی راستے پہ چلانا چاہتے ہیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں بیدت سے بچانا چاہتے ہیں اس احساس سے بچانا چاہتے ہیں ظلم سے بچانا چاہتے ہیں اور انسانیت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یہ حضور کب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی خواہشات میں سے وہ خواہشات ہیں آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ آپ پر نازل کیا گیا یہ جو نور ہے جس کے تفہیم پر ہم کام کر رہے ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے اس نور کی اتباء کرنے والے جو ہیں وہی صرف فلاح پائیں گے اور کوئی فلاح نہیں پائے گا حضم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان یہ کہہ دیں کہ ان کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے پہلے جتنے بھی انبیاء بیاہ آتے تھے علیہ السلام ان کی رسالت جو ہے وہ قوم کی بنیاد پر ہوتی تھی یہ فلاں قوم میں نبی میں ہوا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عالمگیر ہے وہ کسی قوم کی حد تک جو ہے وہ قید نہیں ہے زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نمائندے ہیں تمام انسانوں کو چاہے وہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل ہیں اللہ اور اس کے نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے پھر اختتامیہ تک پہنچتے پہنچتے سب سے پہلے تو اہدِ الہصد کا تذکرہ ہے یہ اہلِ الہصد آپ نے کئی بار مختلف علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی تا قیامت لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کی ارواح کو نکالا اور نکالنے کے بعد پھر ان سے سوال کیا الحض تو بھی رب دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی آیات سے نوازا اپنے احکامات سے نوازا انبیاء بیا اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے نوازا لیکن ہم انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد نے شیطان کی پیروی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ یہاں پہ بیان کیا کہ جو آیات الٰہی ہیں اگر ان کی پیروی کریں گے تو ہمیں بلندی حاصل ہوگی ہمیں عزت حاصل ہوگی ہمیں رفت حاصل ہوگی لیکن زمین سے جو چمٹے ہوئے ہیں لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی زندگی کتے جیسی زندگی ہے جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش کے اندر ہر وقت زبان لٹکائے بیٹھتا ہے اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو اس کی زبان لٹکی رہتی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپکتی رہتی ہے تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اس کی مثال اس دنیا کے کتے جیسی ہے کہ جس کے نزدیک صرف صرف خوراک اور جن سے مخالف کی کشش اور اس کی وجہ سے ریانیت اور, اور اس کی وجہ سے مزید ہر قسم کے گناہ یہ سب چیزیں وہ اس جیسا ہے تو دنیا دار جو ہے وہ جو اس میٹیریل دنیا یہ جو مادہ پرستی ہے کہا گیا کہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کے مقصد پہ کچھ غور تو کریں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ان کی حیثیت جو ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور یہ جہنم کا ایندھن ہے جہنم کی کھیتی ہے تو کہا گیا کہ اللہ تبارک وتعالى کو جو اس کے حسین نام ہیں ان سے بکارنا چاہیے یہ جو اور ارد ہم اپنے نام اللہ تبارک وتعالى سے جوڑتے ہیں ان سے استعانت کرنا چاہیے ہمیں قران مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اللہ تبارک وتعالى کے اسماء بتائے گئے ہیں یہ وہ اسماء ہیں جن سے ہمیں اللہ کو بکارنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو گا قران مجید کو جو جو, جو گا اس کے مقدر میں یہاں بھی تباہی ہے وہاں بھی تباہی ہے توحید پہ قائم رہنے کا حکم ہے شرق سے بچنے کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ کے بندے ہیں وہ خود خالق نہیں ہیں اس لیے کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی وہ خود سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی اور حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہدایات دی گئیں نرمی اختیار کی جائے درگزر اختیار کیا جائے یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی لی ہیں امر بالمعروف کی طرف توجہ دینی چاہیے جاہلوں سے ہمیں نہیں الجھنا ان سے بحثیں نہیں کرنی ہیں ان سے ہمیں پیچھے رہنا ہے اور شیطان کی جو وسوسیں ہیں اور وہ جس طریقے سے ہمیں اکساتا ہے ان سے ہمیں اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے جب قرآن پڑھا جائے اس کو توجہ سے سننا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن مجید اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ لازم ہے کہ ہم ہر کام چھوڑ کے کو توجہ سے سنیں خاموشی اختیار کی جائے تین باتیں جو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں وہ یہ ہیں کم کھاؤ کم بولو کم سو قلیل کلام قلیل دعام قلیل منام یہ بنیادی طور پہ نفس سے لڑنے کا برکل سیدھا سادھا نسخہ ہے خاموشی اختیار کریں اور دل ہی دل میں خوف کے ساتھ رکت کے ساتھ گریا کے ساتھ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے قرآن مجید میں ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کی یاد سے غفلت جو لوگ اختیار کر جاتے ہیں ان میں ہمیں شامل نہیں ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو کی توفیٰ فرمائے اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق طا فرمائے عامر اللہ خیر خلقی سید نہ و مولانا محمد و اعلیٰ علیہ و اصحاب ہی اجمعین بے رحمت